ص اللہ, اللہ, اللہ علام علیکم اللہ آلی آلی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شہر نربا شاہ ورث گروپ علی بطۂ باقدہ ورس گروپ اور خران گرامی برادر خارہ سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب دا خطاب دعوشری دا میں سے درست نمبر سات سو ایک ابلک جو ہے تین سو ہے ہاں جی سات سو ایک جو ہے دراز شریف کے جو ہے شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کی تعداد ہیں اور تین سو تینتالیس اوراد فتح کے اوراد فتح میں ہمارے سلسلے باعث جو ہے اصمان حوسنہ میں سے اس میں مقدس نمبر بائیس اور تیئیس سے یا قابض یا باشتوں اور ان دو اسما کے جو ہیں لغت کے حوالے سے ان کے توجہ القابض و کے جو ہے لغوی معنی ہاں جی لغی معنی و توضیحات اس عنوان میں ہمارے درس کا یہ آخری درسی ان شاء اس سلسلے میں ابھی تک جو ہے سات کتابوں سے آپ لوگوں کو توجہ دیا تھا اسے سلسلے میں مزید جو ہے کتاب مفرادات راغب جو قرآن لغت تھے وہاں سے کچھ میں طالب لوگوں کو نقل کر رہا ہوں آپ فرماتے الباشت اس میں فائل کا کا ہے باسطو اس الباشت الگسان ایسے پھالکے سے گواہے بستن سے ہاں جی اور بستے کے معنی ہے کسی چیز کو پھیلانے اور توسیع کرنے کے ہیں پھر استعمال میں کبھی دونوں معنی ملحوش ہو جاتے ہیں پھیلانے اور توسیع اور کبھی ایک معنی متصابل ہوتا ہے چنانچہ محاورہ ہے بست صوبہ یعنی اس نے کپڑا پھیلایا اسی سے البساط ہے جو ہر پھیلائی ہوئی چیز پر بولا جاتا ہے بساط بچھونا اس معنی میں آتا ہے قرآن پاک میں ولا اجالق العرض بساتا سورۂ نحد نمبر انیس ہے اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا بساط یعنی پھیلایا بساط فرش بنایا پھیلایا تو ایک گروہ کے نزدیک جو ہے بشیر کا لفظ یعنی بس ان بشیر کا لفظ جو ہے بطور اشتہارہ ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے جس میں ترکیب و تعلیم اور نظم متصور نہ ہو سکے بشیر کے لفظ بس ان سے بشیر کے لفظ ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے جس میں ترکیب مرکب ہونا تعلیف کا چیزوں سے مل کر جوڑنا کہ چیز میں نظم و ترتیب متصور نہ ہو ایک ہی چیز ہے جس کا کوئی جز اعضاء بالکل نہ ہو اور بس کبھی قبض کے مقابلے میں آتا ہے ہاں جی اور کبھی بس جو ہے قبل قبر کے میں آتا ہے وہ اللہ یقب جیسے کہ اس ہاتھ میں آ گیا خدا خدائی روزی کو تنگ کرتا اور اسے کشادہ کرتا ہے سورہ بقرائے نمبر دو سو پینتالیس میں ہاں جی تو بست بس کے معنی ہیں جود و سخا بھی ہے بست کے معنی جود و سخا بھی ہے کیونکہ اس میں مال پھیلاتے ہیں جود و میں انسان مال پھیلاتے ہیں دوسروں کو دے دیتے ہیں غریب علبا کو ہاں کسی وکار خیر میں اس دے بس کے معنی جود و سخاوی ہیں چونکہ سخاوت میں مال پھیلتا پھیلاتے ہیں اور کبھی بخشش کے معنی مراد ہوتے ہیں جیسے بل یاداہ محسو تطا نے کے بھیا شاہ سر نمبر بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں وہ جس طرح چائے خرچ کرتا ہے یعنی وہ پاک ہاں جی وہ کاغذات جو ہے اللہ تعالیٰ وہ پاک ذات جس طرح چاہیں بزل و بخش کرتا ہے بندوں پہ ہاں جی عطا کرتے ہیں اس کے لیے کوئی ہاں کوئی رو نہیں سا. وہ دینا چاہیں کوئی رو نہیں دے سکتا کوئی نہ دینا چاہیں کوئی دے نہیں سکتا ہے تو یہ توضیحات جو ہے مشدد راقی میں مزید جو ہے اس لغوی بحث کا خلاصہ اب آخر شروع لیکن لے کر ابھی تک اس لغوی بحث کا اس القابض اور الباسد یا قابض یا باشط کا جو ہے لغوی اس بحث کا طالباً آٹھ کتابوں سے بندہ کی ناموں کو توضیحات یہاں ذکر کیا تو اس لغوی بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ القبض کا معنی ہاں جی سکیرنا ہاں جی القبض کا معنی جو ہے سکرنا سمیٹنا مراد ہے جو کہ ہر نو سمیدنا اور سکینا کو شامل ہے اور اس کے معنی جو ہے سکیرنا اور سمیدنا مراد ہے جو کہ ہر نو سب اور سکینا کو شامل ہے خواہ رزق میں قبض بست تو اس میں اور سکینہ اور سمیدنا پھیلانا اور تنگ کرنا روحانی و اخلاقی امور میں ہو یا معنوی اور اندرونی کیفیات و حالات میں ہو خوف رجا کے سرد میں ہاں جی غلبۂ خوشی اور غلوہ غم کی صورت میں اور مختلف ہر چیز کو شامل ہے یہ خوف اور اجاع کی صورت میں ظاہر ہوتے کبھی جو ہے اور اس عظیم کائنات اور اس کے اندر موجود معلومات و موجودات جو ہیں خوف چغان و جنات جو ہے خواہ انسان جہیں کہیں بھی قبض و بسط یعنی تنگی و فراغی سمیلنا اور پھیلانے کی کیفیت ہو جہاں کہیں بھی جس عالم میں بھی ہاں جی سبھی ذات اقدس القابص و جل جلالو کے ان دو صفات کا ظہور و اظہار ہے کے اندر قبض و بسط ہو وہ بھی الصی القابض والباسط کے جو ہیں انہیں دو صفات کا ظہور ہے جنات کے اندر ہو انسان کے اندر ہو زمین و آسمان میں ہو موجودات میں ہو رزق میں ہو ہاں جاولوں کے حالات میں ہو ظاہر باتین جہاں بھی قبض و بسط کا مفہوم پایا جائے صفات پایا جائے تو حرقت میں اس ذات اقداس علائی اس ذات اغداس القابض بالباش جل جلال کے ان دو صفحات کا ظہور و اظہار ہے اللہ القابض جو اگر کسی چیز میں قبض چاہیں تنگ کرنے چاہیں تو کوئی اس میں بس نہیں کر سکتا اس کو پھیلا نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے رزق کو تنگ کرنے چاہیں تو کوئی اس کو رزق میں وسعت نہیں دے سکتے ہیں ہاں کسی پر اللہ خوف کا غلبہ چاہیں تو کوئی اس کو خوشی نہیں دے سکتے کسی پر خوش کا غلبہ دینے چاہیں کوئی اس کو غم میں نہیں ڈال سکتے ہیں ہر اگر کسی چیز میں قبض چاہیں تو کوئی اور اس میں بس نہیں کر سکتا ہاں جی اور اگر اللہ باشط کسی چیز میں بس و کشادگی و فراخی چاہیں تو کوئی اسے نہیں روک سکتا اور وہی ہوگا جو منظور خدا ہوتا ہے اور بلا شک و شبہ ہیں حقیقی القابض وباشط جو اللہ تعالیٰ ہی کے ذات اگدس ہے اور بندے مومن ہمیشہ اس کے ہر فیصلے پر لبے کہنا چاہیے ہاں جی بند مومن کو جو ہے بند مومن کو ہمیشہ اس کے ہر فیضلے پر لبے کہنا چاہیے اور وہ جس حال میں رکھیں خواہ قبض کی خواہ بس کی دونوں پر سچے دل سے راضی ہونا چاہیے کیونکہ ان متضاد احوال میں جو حکمت جو حکمت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس بندے کو کس حال میں رکھا جائے اللہ یہ ہی جانتے ہیں اس کو کی حالت میں رکھوں بس کی حالت میں رکھوں اس کو خوش رکھوں اس کو تنگ کروں ہاں جی وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے حال میں لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے دروازے کو کھٹکھٹاتے خٹ رہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے جو ہے ہمیں ہاں جی مشکلات مسائل جو ہے اسی سے ہم لیتے رہیں اسے کے دروازے اس کے ہر فیضے کے سامنے انسان کو ہمیشہ خوش ہونا چاہیے راضی ہونا چاہیے انسان کے اندر کسی قسم کی تنگی کا محسوس نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو ہے اس لغت کے بحث میں ہاں جی اس القافظ والباسد کے بارے میں اس کے جو لغوی بحث تھا وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہاں جی اس کے معنی بقبص میں کہ تنگی کا مفہوم پایا جاتا ہے سمیٹنا سکڑنے کا مفہوم پایا جاتا ہے بسد میں پھیلانا کشادہ کرنا وسعت کا مفہوم پایا جاتا ہے اور اس کا انداز میں جس نوعیت کے بھی قبض سے تنگی ہے سکرنے کی کیفیت ہے انسانوں میں زمین میں آسمان میں فرشتوں میں جنت میں انسانوں کے اخلاقیات میں جہاں بھی ہو وہ جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے جہاں بس کی کیفیت ہے خوشی ہے پھیلانے کے وقوع میں ہاں جی آسمانوں میں زمین میں انسان میں جنات میں خوشی ہے خوشحالی ہے رزق ہے علم وسط ہے یہ تمام بس بس کے صورتیں بھی اس ذات اقدا سے کے دست قدرت میں ہیں لہذا جا نگامی ہمیں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے ناسما خروشناک کی ہاں جی ہمیں معرفت ہو جائے تو پھر ہم ضرور جو اللہ ہی کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے یار سبھی اس کے ہاتھ میں رز دینا بھی اس کے ہاتھ میں نہ دینے بھی اس کے ہاتھ میں بیمار کرنے بھی اس کے ہاتھ میں سلامتی بھی اس کے ہاتھ میں ہے ہاں جی خوشیاں بھی اس کے ہاتھ میں غم بھی اس کے ہاتھ میں ہے پریشانیوں سے نجات بھی اس کے حد میں پریشان رکھنا بھی اس کے آدمی ہے ہاں وہ کسی کو پریشان رہنے دنیا مل کے اس کو خوشی نہیں دے سکتا وہ کسی کو خوش کرنا چاہے دنیا مل کے اس کو غمگین نہیں کر سکتا وہ کسی کو رزق دینا چاہے اس کے اندر اس کو وسعت رزق میں دینا چاہے کوئی اس کو تنگ نہیں کر سکتا وہ کسی کے رز میں تنگی کرنا چاہے دنیا مل کے اس کو رزق میں وسعت نہیں دے سکتے ہیں ہاں جی تو یہ تمام دنیا میں جس نوعیت کے بھی قبض و بست ہو وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکمت کی بنیاد پر ہے اسی کے فیصلے ہیں ہاں کائنات کا ہر حال تمام احوال ہر موجود کا ہر محلوق کا خواہ فشوں انسان و جنات ہو حشرات الاز ہو درندے ہوں چلند ہو پرند ہو ایوانات ہو ہاں سب کی اندرونی ظاہری خارجہ ہر کیفیہ شروع آخر بس سب اللہ تعالیٰ کے علم ہے لہٰذا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر سے پر لبے لب کہنا چاہیں باقی انسان سے جو ہوتا ہے وہ کوشش سے انسان جاری رکھیں لیکن خیر کے امید رحمت کی امید اللہ تعالیٰ ہی سے رکھیں تو وہ مہربان ہے وہ ارمرامین ہے وہ ہمیشہ بندوں پر خیر نازل کرتا ہے بلائی نازل کرتا ہے تو یہ لغات کی بہت یہیں پر ختم ہو رہا ہے